اے ایماندارو اگر تم اہل کتاب کی اس جماعت کی باتیں مانو گے تو تم کو تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے وہی راہ راز دکھایا جائے گا سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت مات کیجیے اہل کتاب کی باتیں ماننا گمراہی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے مقمن بندوں کو اہل کتاب کے اس بد باطن فرقے کی تباہ کرنے سے روک رہے ہیں کیونکہ یہ حاصل ایمان کے دشمن ہیں اور عرب کی رسالت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی جیسے اور جگہ ہے ود کثیر اہل کتاب الخری یعنی یہ اہل کتاب جلبھن رہے ہیں اور تم کو ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں تم ان کے بھروں میں نہ آ جانا گو کفر تم سے بہت دور ہے لیکن تاہم میں تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی آیات دن رات تم میں پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں جیسے اور جگہ ہے لَكُمْ بِاللَّهِ الْآیَاتِ یعنی تم ایمان کیوں نہ لاؤ گے جب رسول تم میں تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہیں اور تم سے عہد بھی ہو چکا ہے مصدرک حاکم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک روز اپنے اصحاب سے پوچھا تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے انہوں نے کہا فرشتے رسول اللہ نے فرمایا بھلا وہ ایمان کیوں نہ لاتے انہیں تو وہی الہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا پھر ہم فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے تم میں تو میں خود موجود ہوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا پھر اے اللہ کے رسول خود ہی ارشاد فرمائے فرمایا کہ تم تمام لوگوں سے زیادہ عجیب ایمان والے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سندوں کا اور اس کے معنی مطلب کا پورا بیان اپنی شرح صحیح بخاری میں کر دیا ہے فالحمدللہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے تمہارا مضبوطی سے دین الہی کو تھام رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر پورا پورا بھروسہ رکھنا ہی مجھے ہدایت ہے اس سے گمراہی دور ہوتی ہے یہی رشد و رضا کا باعث ہے اسی سے صحیح راستہ حاصل ہوتا ہے اور کامیابی اور مراد ملتی ہے